أشهد أن لا إله إلا الله أهله لا شريك له أشهد أن محمد عبده ورسوله الذين آمنوا تقول لها حق تقاته ولا تبوتن إلا وأنتم مسلمون يا إلهما الذي خلقكم من نفس الواحدة وخلق منها زوجها وقص منهما رجالاً كثيراً ونساءاً الله الذي تساءدون به بالأرحام إن الله كان عليكم رحيباً يا أيها الذين آمنتهم الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقط خاز خاز أما بعدها إن خير الحديث قتال الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم مشغله ومحدثاتها وكل مدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الماء من يتعي الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصي الله ورسوله فقد ثل وغضى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم غارك على محمد وعلى آل محمد كما غارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قد اشرحني صدري ويسرني أمري رحمل أخذة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله و انظروا نفس ما قدمت لغد الله ان الله خبير بما تعملون سب سے بڑی نعمت اللہ تعالی کی طرف سے کسی بھی انسان کو نیکی کی توفیق میسر آنا ہے غور کرنے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں ہے اب دیکھیں اللہ کا ذکر بہت بڑی نعمت اور فضیلت ہے اور کتنے لوگ ہیں یہ دوا میں ذکر پر عمل کرتے جن کی زبانیں الله تعالى کے ذکر سے تر رہتی ہے نبی رسال نبی حدیث ہے الا بأفضل عند مليككم وخير لكم من ان تنفقوا الذهب والفضه خير لكم انتخاط آگو رو آنا کو بتائیں انڈا کے نزدیک سب سے بہترین امن کو انسار سب سے بہترین اب سب سے پاک دن رات سونے اور چاندی کی خیرات سے بھی افضل اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی افضل وہ جہاد جس میں آپ دشمن کی گردن پہ بار کرے اور وہ آپ کی گردن پہ بار کرے اور گمسان کی جنگ ہو اس سے بھی بہتر وہ کیا ہے فکر اللہ اللہ دک اتنا قیمتی ایم ایل ہے کوئی ایم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی جہاز سے افضل سونے اور چاندی کے صدقہ کر دینے سے افضل اور ان سارے اعمال میں سب سے بہترین لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس حدیث کو پڑھتے ہیں ان کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہیں نان اللہ کی توفیق کا سودا ہے اور اس کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے پھر ایک خاص ذکر ہے سبحان اللہ الحمد اللہ والله والله انسان ایک بار پڑھتا ہے فرشتہ اس کو پکڑ لیتا اور آسمان کی طرف پرواہ شروع کر دیتا ساتو آسمانوں کو پراس کرتے ہر آسمان کو فرشتے ہوتے ہیں پوچھتے کہ اوپر کیا لے کر جائے یہ کلمہ ذکر لے کے سبحان اللہ جا لا الہ الا اللہ اکبر یہ کس نے بھیجا ہے کس کی طرف سے یہ فلاں کی طرف سے تو فرشت اس کے لیے رحمت اور مفرت کی دعائیں شروع کر دیتی آپ کو علم بھی نہیں اوپر کیا ہو ساتوں آسمانوں کے فرشتے پھر فرشتے وہ کلمات اللہ تعالی کے چہرے کے سامنے ڈال دیتے غور کیا کیا ان کلمات کی عظمت ہے اور کیا ان کا مقام اور درجہ ہے پھر وہ کلمات اللہ تعالی کے عرش کا طواف شروع کر دیتے ہیں یسمع رہا دل یہ یسمع یہ جسمان رہا دلکس آواز کی بن بنا جو آپ کی آواز وہ وہاں گونج رہی وہ آواز سنی جاتی اور فرشتے ذکر کرتے ہیں کہ یہ کلمات فلاں بندے کے ہیں اتنی عظمت لیکن کتنے لوگ اس حدیث کی معرفت کے باوجود ان کلمات کے دائمی ذکر کے عادی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہر ایک کو میسر نہیں ہے یہ اس کی مشیت کا معاملہ ہے مگر اتنا بڑا فضل اتنا اونچا مقام اور درجہ جان لینے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ان کلمات کا ذکر دوام کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ کرے مگر توفیق اللہ تعالیٰ توفیق ہر ایک کو میسر نہیں ہے اس کو اللہ توفیق دے کتنی چیزیں ایسی ہیں جن کی معرفت بڑی آسان ہے مثلا قربے قیامت دجال کا عمل اس کی پہچان ہر عالم اور جاہل کو ہو ماتھے پر کافر لکھا ہوگا ذکر ہو کچھ لوگ نہیں بغیر قاتب جاہل ہو عالم ہو عربی آتی ہو یا نہ آتی ہو وہ اس کافر کو پڑھ دے گی جی یہ تو مشاہدے کی بات ہے یہاں کوئی دلائل نہیں جن پر آپ نے تدبر کرنا غور و فکر کرنا صرف دیکھنا دیکھنا اور جان جانے کی جو جی دجال ہے ایک کام سے کانا ہوگا یہ بھی مشاہدے کی علامت ہے چلو دیکھنا اور مان مگر زیادہ لوگ دجال کے پیروکار ہوں اس حقیقت کے باوجود اللہ تعالیٰ کی توفی ایک چیز نظر آ رہی جو دو الام اللہ کے نبی نے بیان کی ایک آم سے کانا ہو کہ دائیاں اور باتیں پر کافر لکھا ہو یہ علامتیں نظر آ رہی ہیں مشاہدے میں پھر بھی زیادہ لوگ دجال کے پیروکار بنیں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق کی بات ہے اتنی موٹی علامت کے باوجود دجال کے حلقے میں شامل ہو جانا ہم اللہ کی توفیق حاصل نہیں ہمیشہ اس کی توفیق کا سوال کرو اور اس کی توفیق کے ساتھ منسلک رہو اس کی توفیق کی دعا اور اس کی توفیق کی طلب جبکہ کتاب و سنت کی دلیلیں موجود اللہ کی بڑھ کیا مدک رہے گی لیکن صحیح معنی نے جو کتاب و سنت کے حاملین ہے کتاب و سنت پر چلنے والے ہیں ان کی تعداد ہر دور میں کم ہو تو نبی اسلام نے ایک مشاہدے کی دلیل پیش کی اب یہ قرآن آیات احادیث انہیں تم کافی نہیں سمجھتے سمجھ نہیں آ یہاں بھی مشادے کی دلیل ایک گروہ کو تلاش کر جس کی تین علام تھے لاتے امتھی امت قائم تمہیں امرجم ایک طائفہ ایک لشکر ایک گروہ میری امت کا ہمیشہ اللہ کے امر پر قائم رہے اور ظاہرین ظاہرین کے دو مہینے ایک غالب آنے والے اور دوسرا ظاہر مشہور کھلم کھلے پوشیدہ نہیں ہوئی لا یورحمد خادہ رحم دنیا ان کو تکلیف دینے پر دربہ ہوگی ان کو نقصان نہیں ہوگا نقصان پہنچا نہیں سکی یہ بھی مشاہدے کی بات اس گروہ کو ڈھونڈو اس گروہ کو تلاش کرو اللہ کے امر پر کون قائم اللہ کا امر کیا ہے ترقی کم امر دو چیزیں ہیں دو اللہ کے امر ہیں کتاب اللہ کو سننا تھی کتاب اللہ اور سلام کی سننا تھی تلاش کرو کتاب و سنت کے حاملین کون دنیا بٹی ہوئی یہ فلاں کے عمر پہ یہ فلاں کے عمر پہ یہ شافی ہیں یہ مالکی ہیں یہ حنفی ہیں یہ ہمبلی ہیں یہ سور بردی ہیں یہ نظامی چشتی اور قادری یہ اللہ کا امر پائے متمبے اللہ اللہ کا عمر دو چیزیں تو یہ ڈھونڈنا مشکل ہے کیا کون سا گروہ خالص کتاب و سنت کی بات کرتا ہے نہ قوم نہ برادری نہ باپ نہ دادا نہ کسی پیر کا نام کسی ولی اور مرشد کا نام بس ماں قاد اللہ و قاد رسول اللہ. بس مشاہدے کی بات ہے اس کو تلاش کرو یہ بھی حق سمجھانے کے طریق اللہ کے نبی نے اختیار کی اس آیات و بینات موجود ہیں پرانی آیتیں موجود ہیں احادیث موجود ہیں اگر اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے تو مشاہدے پر آ جاؤ اس گروہ کو تلاش کرو جس صرف کتاب و سنت کی بات کرتا ہے بس کون سا مشکل مگر اکثریت دنیا کس سے بیدار اس گروہ سے بیدار میں نے اللہ کی توفیق توفیق میسر نہیں ظاہر کلو کلم اس کا معنی یہ کہ مسائل چھپے ہوئے نہیں سارے گروہوں والے ساری جماعتوں والے اپنے بعض مسائل کو چھپاتے ہیں کو دیکھنا نہیں ہمارے عربی دوست اچانک ان سے جہاز میں ملا لاہور سے آ رہے تھے ساتھ والے سیٹ پہ بیٹھے کہاں سے آ رہ لاہور سے آ کہاں گئے تھے رائے بین گیا تھا چھوڑ کر آ گئے کیا وجہ ہے کہتے کہ دن بھر ہم ساتھ ہوتے تھے تمریر کے لیے گشت کے لیے میں نے محسوس کیا کہ رات کو ایک عمل میں مجھ کو شامل نہیں کرتے مجھے اس سے دور رکھتے مجھے ایک تطبع کی سوچ آئی کہ دیکھو یہ کیا کرتے کمرے میں بند ہو گئے ہلکا بن گیا نقش بندی یا سوہر بردی طریقے سے ذکر شروع کر دی سارا بدعت کا مرقبہ یہ کہاں سے مجھ سے چھپا لو بات وعدے ہوتی کئی جماعتوں والے گروہوں والے پریشان ہیں اپنے عقائد سے اپنے فطری اقوال سے چھپاتے لیں. صرف ایک مسئلہ کہہ رہے عقیدہ عمل حکم سیاست ہر چیز نمایاں کوئی چیز پوشیدہ نہیں اس گروہ کی علامت ہے ظاہرین مشہور ہوں گے کوئی چیز چھپانے والے نہیں ہوں گے ہر چیز واضح کل مشاہدے کی چیز ہے دیکھو آپ کی علما کئی باتیں چھپاتے کئی فری مسائل ہم ممبر پر بیان نہیں کر سکتے خواتین بھی سنتی ہمیں شرم آتی بغیر بٹائی سے لکھا ہوا کتابوں کو چاہتے ہیں کہ یہ منظر عام پر نہ آئے کسی چیز کی دلیل کسی بات پر غور کرو اپنے دین کو چھپانا جائز ہے کہ وہ کون سا گروہ ہے جو کوئی چیز نہیں چھپاتی ہر چیز کلم کھلی کوئی چیز پوشیدہ نہیں تو کون ہے مشاہدے کی بات ہے دنیا ان کو نقصان پہنچانے پر آمادہ اور گھر ہے مگر وہ اور ابھر گئی اور جماعت بڑھتی جا رہی قیام پاکستان کے وقت سندھ میں ایک مسجد تیارے دیں ایک مسجد رحم اللہ شیخانہ ہمارے مربی ہمارے شیخ علامہ بدیج راشد رکھنا جدوجہد کا آغاز کیا دعوت کا آغاز دنیا سے گئے تو سات سو مساجد بنا ناگرک ہر مسجد میں جڑے لوگ نقصان پہنچاتے ہیں مسجدیں نہ بنتی مسجدوں کو آگ لگاتے پھر بھی بنتی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے اللہ کی تائید اللہ کی نصرت ساتھ ہو پوری دنیا کی مخافت کے درپئے ہو غور کیجیے نا یہ جماعت کون سی یہ مشاہدے کی باتیں توفیق اللہ رب عزت خیر کا حصول ہو یا شر سے بچنا مقصود ہو اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ایک بڑا جامع کلم علیہ السلام نے تعلیم فرمایا وہ کلمہ سب کو یاد ہے سب پڑھتے ہیں لیکن صحیح مقام پر نہیں پڑھتے ہیں غصہ آ جائے تو لاحلہ قبت ہے اللہ بل یہ کلمہ پڑھنے کا محل نہیں ہے یہ ذکر ہے یہ ایک عبادت ہے غصے کے وقت پڑھنے کا کلمہ نہیں ہے یہ ایک عبادت ہے جتنے بھی ازگار ہیں جو سر فرش دو چار ازگار ہوں گے ان یہ کلمہ موجود ہے لا کو مطلب جس کا مانا ہر نیکی چھوٹی ہو یا بڑی اللہ تعالی کی توفیق سے ہر گنا چھوٹا ہو یا بڑا اس سے بچنا اللہ کی توفیق سے اللہ میں قیمت فرماتے ہیں جو بندہ یہ کلمہ پڑھتا ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں کہ میں کچھ نہیں نہ میری کوئی ہستی ہے نہ کوئی ذات ہے اپنے آپ کو اللہ کے سپر اللہ کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں جس فلمے کی عظمت ہے حدیث میں آتا ہے کہ کم زمن کروزری جنم جنت کا خزانہ ہے ایک بار پڑھو گے اللہ ایک بڑا خزانہ آپ کا جنت میں تیار کر کے ڈال دے گا جو خزانہ اللہ تیار کرے کتنا بڑا ہوگا وہ بلیک المرو کر بلیک الملات جب دینے پر آئے گا کیا کچھ نہیں دے گا خزانہ پورا خزانہ لا محدود ہوتا ہے ایک بار گھوڑو دو بار گھوڑو دس بار سو بار سو خلانے آپ کے تیار وہاں کوئی کمی نہیں جانا کے حدیث ہے کہ لاہور بلاخ اللہ بلّہ بابن ابوابل جن جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اس کا نام لا حول ولا ابلاخبت اللہ بلّہ اس سے کون لوگ داخل ہوں گے جو کثرت یہ کلمہ پڑھتے ہیں اس کلمے کا ذکر کرتے لا لا حول اولا ہے لا حول لاہور جتنا اجلاس ہوگا اتنا اس کلمے کی برکتیں عظمتیں آپ کو حاصل ہوں گی جس کا اندازہ آپ کو اپنی اگلی زندگی میں ہوگا چھوٹا سا کلمہ ہے اس کو انسان خبیا کے طور پہ استعمال کر سکتا خبیا کا معنی ایک عمل طے کر لے اس عزم کے ساتھ کہ اس کا علم کسی کو نہ ہونے پائے صرف اللہ جانتا اور میں جانتا ہوں بس یہ کہہ کہلاتا ہے ابو دردا حضر رضی الم کا قول ہے کہ اللہ کے بندوں کو خبیا اللہ کو خوش کرنے کے لیے تیار کرو ایسا عمل کر لو شروع کر لو جو آپ کے اور رب رفتعہ کے درمیان جس کا علم کسی تیسرے انسان کو نا آپ کے بچوں کو نا آپ کی بیوی کا نہ ہو رب آپ جانتے ہو اور ذکر اس لحاظ سے نعمت ہے اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے نماز مسجد میں پڑھو باجماعت پڑھو وزو کر کے پڑھو چملہ رخ ہو کے پڑھو پاک مقام پر پڑھو ذکر ہوئی چیز نہیں بے وزو پڑھو غسل کی حالت ہے تو پڑھو خواتین کے ایام مخصوصات پڑھو ایام نہ مسجد کی قید نہ قبلے کی قید نہ تہارت کی قید نہ اونچی آواز کے قید یہ تکلفات ہم نے پیدا کی حلقہ بناؤ گٹھلیاں سامنے رکھو کینکلیاں سامنے رکھو بلند آواز سے پڑھو یہ تکلفات ہمارے ہیں یہ. خرافات بلات جو اسلام پھرا نماز کا لا الہ الا اللہ لا الہ الا. ہمارے تکلف دین میں سے کوئی شاعری دین میں مصنوع ازکار پورسکار پہ اہتمام کرو ہر مقام جو شریعت کے تقاضے میں پورے کرو اذان ہو رہی آپ تلاوت کر رہے ہیں تلاوت کو اپ جاری رکھے ہوئے ہیں ایک حرت کی دس نیکیاں مل رہی ہیں نہیں اس وقت شریعت کا تقاضہ یہ ہے کہ تلاوت کو روک کر اذان کا جواب دوں یہ دین آپ کے گھر کی لو لی کہ جو آپ چاہے کریں یہ جی دین ماں قال اللہ وقال رسول اللہ کا نام ہے تو ساری بات کی توفیق دو اللہ تعالیٰ دین کو فہم دے دین کی سمجھ دے جو دین کی اولود یاد ہوا تھا پھر میں دے اس کی توفیق سے ہر خیر اس کی توفیق سے اور ہر شر سے بچاؤ اس کی توفیق سے قرآن کا آغاز حقیقت میں صحابہ کی تعریف اور توصیف سے ہوا اور آغاز عمر میں چند چیزوں کا انتخاب کیا گیا اللہ کے قرآن میں چند چیزوں کا انتخاب کیا ایک تو حدل دل متحد دار کر کتاب حدل دل متقید. یہ کتاب ہے قرآن پاک کتاب کے ساتھ تو بھی کیونکہ قرآن کی تعبیر سننا تھی سنت کے بغیر قرآن کا فہم ممکن نہیں اس کتاب کو پکڑ لو سنت کو پکڑ لو مضبوطی سے تبسخولی بن نواز اپنی داڑوں میں دبا لو گرفت مضبوط اور پکی ہو لا رہے باسی میں کوئی شک نہیں ہے مانا تمہارا ایمان تمہارا عمل تمہارا عقیدہ سب یقین پر ہے یا شک شب و شبہ کا کوئی عمل دخل نہیں کوئی گنجائش نہیں ہر چیز یقین پر ہے لا رہے وہ نا یہ ایمان کی شان حدیس میں کے ایمان کے بعد سب سے بہترین دولت جو انسان کو دی گئی وہ یقین اور ہدل دل مستحق کتابیں مجسمہ ہدایت ہے متقین کے لیے مجسمہ ہدایت جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ ہدر پڑھ کر بڑی لذت محسوس کرتے ہیں. مصدر ہے ہاد ان کے معنی میں یہ نہیں ہدایت دینے والی نہیں مجسمہ ہدایت ہے یہ سر تقا ہدایت ہے اول و آخری ہدایت ہے نور ہدایت کے لیے لیکن متقین کے لیے جن کی اللہ کا خوف ہے مخلص بندے جن کو توفیق ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے چند اعمال کا ذکر کیا جن اعمال کے تعلق سے سابقہ قومیں جہالت کا شکار بن دیکھے ایمان لانے والے سابقہ امت اس جوہر سے محروم تھی موسا علیہ السلام کو کھپا مارا یہودی ہوئی ارین اللہ جہر اللہ کو سامنے لا کر دکھاؤ یہ جاہریت کفار کی حتی نرندہ جاہ را جب تک اللہ کو دیکھ نہ لیں اپنی آنکھوں سے ہم آپ کی بات نہیں مانگی یہ بات مشق مکلم اور اتر کافی سما غلط ملے رخیے کا حتہ تر صلہ علین کتاب نہ ہم یہاں بیٹھے ہیں آپ ہمارے سامنے آئے اور ہمارے دیکھتے ہوئے دیکھتے ہی دیکھتے اوپر کو چڑھ گئے ہم آپ کو دیکھ اوپر جا رہے ہیں پھر واپس آئے آپ کے ہاتھ میں کتاب ہوئی پھر ہم مانیں گے کہ اللہ کی کتاب دیں. ایسے ہم نہیں مانتے یہ جاہلیت سابقہ قوم کی اور اس امت کے جو حالات ہے اور صحابہ کا ایمان منفرد مثالی مینون نبی الغیب اللہ کے نبی سے سن کر ایمان ڈالے جو خبریں دی حق ہے دو خبر دی حق جنت کی جہنم کی عرش کی کرسی کی لوہے محفوظ کی عہد کوسل کی قیامت کی قبر کی جو خبر دی حق اللہ تعالیٰ کی توحید کی اللہ کے وجود کی اس کی توفیق اس کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں کچھ عقل پرش لوگ بھی کہتے ہیں کہ دین عقل میں آئے گا تو مانے کہ آپ کی عقل کی کیا مجال ہے اللہ تعالی رہی کے مقابلے اللہ کے دین کے مقابلے کی مان لانا ماننا عقل میں کوئی سمائے یا نہ سمائے عقل انسانی اس کی کیا حیثیت اللہ تعالیٰ کے وحی کے مقابل اللہ کے دین کے مقابل اب یقین صلاح روازیں قائم کرتے کے سیدھا کر کے خوشی و خزو حضور قلبی کے ساتھ صحابہ کا ایمان تھا اور مخلوق بڑی عظیم چیز ہے بہت یادی نماز ابھی شروع نہیں ہوئی وزو کرے اور گناہ جھڑ ہاتھوں کے گناہ چہرے کے گناہ آنکھوں کے گناہ کانوں کے گناہ زبان کے گناہ آخری قطرے کے ساتھ آخری گناہ جھڑ جاتے نماز ابھی باقی کتنا وہ قدردان دان ہے چل پڑے مسجد کی طرف خط و تم تن ہو وہ صحیح ہے قدم بڑھاؤ گے گراؤ گے اٹھے قدم کے ساتھ ایک درجہ جمن میں بلند ہو جائے کر اسی قدم کو زمین پر ٹیکو گے ایک گناہ مٹ جائے گا نواز شروع جی اور کچھ لوگ کون ہیں جو گھر سے نکلتے ہیں بزو کر کے اور ان کا قد صرف نماز ہوتا ہے ان کی لیے صرف نماز اور کوئی کام نہیں کر نماز پڑھیں گے گھر لوٹائیں گے اور کام اب کر سکتے ہیں نماز پڑھیں گے مسجد کے قریب ایک دوست کا گھر ہے بیمار اس کی بیمار پرسی بھی کر لیں گے بچوں کا ناشتہ بھی لیں کر سکتے یہاں کیا ہے صرف نماز کی لیے باقی کام بعد میں نماز پڑھیں گے گھر لوٹائیں گے اور کوئی ہم اور کوئی مقصد نہیں ہے اس کا کیا خیال وہ آپ نے احرام باندھ کر ایک مکمل مقبول حج ادا کر لی مقبول حج یہ جمعے کے لیے آپ آئے یہاں بھی توفیق کی بات میں کروں گا جمعہ شروع ہوا تین چار صفے تھے اب مسجد بھر رہی جمعے کی عظمت جمعے کا مقام سب کو معلوم ہو مگر بات توفیق کی مقام کے ایک بندہ جلدی گھر سے آئے امام کے قریب بیٹھے غور سے سنے پھر نماز پڑھے پھر گھر کو لوٹ جائے ایک ہفتہ اگلے جمعے تک کے سارے گناہ اور تین دن اور دس دن کے گناہ آج مار ہو بات معلوم ہے اگر بات توفیق کی آج کا دن آپ نے رکھا ہے ہفتے بھر کی شاپنگ کرنے کے لیے سپر مارکیٹ میں گھومنے کے لیے گاڑی کی سروس کے لیے آج کا دن مانا توفیق نہیں اللہ کی توفیق یہ بندہ گھر سے رزو کر کے جمعے کے لیے نکلے ہر قدم پر ایک سال کے ایک سال کا اجر ہے سیاح و قیام ایک سال کا اجر کیا ہے وہ ایک پورا سال آپ نے روزے رکھے اور رات کا خیال بھی کیا ہر قدم کو علماء کا کہنا ہے کہ اس سے بڑی فضیلت ہم نے کسی عمر کی نی دیکھی اس سے بڑی فضیلت جو میں کلی گھر سے نکلا قدم اٹھا کے ڈر ہر قدم پر ایک سال کا ثواب ہے ایک سال کے روزوں پر ایک سال کے قیام ہے. مثلا آپ کا گھر مسجد سے پانچ سو قدم دور ہے پانچ سو قدم صرف یہ پانچ سو قدم چل کر آ پائے پانچ سو سال کے روزوں اور قیام کا ثواب مل گیا پانچ سو سال بڑھاتے جاؤ اللہ اکثر وہاں کمی نہیں ہے کسی شک و شبہ کا شکار نہ ہو اتنا بڑا اجر ہے مگر اس کی توفیق دکان بند کرنا گراں ہے گھر سے نکلنا گراں گزرتا ہے سارے کام اپنے آج ہی انجام دینے جمعے سے قبل کوئی کام نہیں صرف اللہ کا کام ہے جمعہ پڑھ کے پھیل جاؤ تعدید آخو دیا جسو تو تشرف لا دو وقت اب پھیل جاؤ ڈٹ کے کاروبار کرو اللہ بڑا فضل دے کر اور اگر آپ اپنے کاروبار کا معاملہ اپنے ہاتھ میں دے کر جمعے سے قبل اللہ کے مقابلے میں ڈٹ گئے اللہ جمعے کے بعد گئے ہم جمعے سے قبل جمعے سے محرومی وقت کا زیادہ اجر و سوال کی محرومی اتنا بڑا دراصل مگر بعد اللہ کی توفیق کی توفیق نہیں توفیق بعض بندوں کو ملتی اکثر کو نہیں ملتی اب جمعہ ختم ہوگا اوپر کا فلور بھی بھرا ہوگا شاید باہر بھی سفید بچھی ہو تخیر تو ہوئی نہیں. پہلے کی نہیں ہے اللہ کی توفیق نہیں تھی اور اللہ کی توفیق اللہ کے پیاروں کو ملتی پیاروں اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ پہلے آئے اس کی محبت کی علامت ہے اس کی محبت کی دلیل نماز پڑھ لی آپ کتنے بندوں کو بیٹھ کر ذکر کی توفیق ملتی ہے بار ہم بات بار کرتے ہیں کہ سبحان اللہ الحمدللہ للہ اللہ تینتی تینتی بار کا ذکر اور سو کا ہنسا پورا کرنے کے لیے لا الہ نہ وحدہ لا شریک الگ ملک بڑا الحمد فغو اللہ قل شیم قدیر کیا اس کا حضر؟ پوری زمین کا پانی تولو اس میں سمندر بھی دریا بھی نہر بھی زمین کے اندر پانی نکال کے وزن کرو اس وزن کے برابر آپ کے گناہ ہیں اللہ سارے معاف کرو وہیتن سیاحتانک مثل ذاب البہ اتنا گناہوں کا بوجھ پوری زمین کا پانی تھولا جائے کتنا وزن بنے گا اس وزن کے گنا سب بات کتنے لوگ بیٹھ کے ذکر و روزگار کرتے دکان دکان دکان بات اللہ کی توفیق کی ہر ایک کو میسر نہیں زیادہ وقت نہیں لگتا مگر توفیق کی بات ہے جس کو اللہ تعالافی دے ابھی نماز کی تو اجر کی باتیں ہی نہیں تو نماز سے قبل کی باتیں نماز کے بعد کی باتیں بندہ گناہوں سے پاک صاف ہو جائے نماز اس کا اجر اس کی قیمت اس کی اہمیت کوئی گناہ باقی نہیں بچتا جیسے پانچ بار ایک نہر دے صاف پانی سے نہا لے داخلا کو پھر سلاتے ہی بندہ نماز میں داخل ہوا ہے اس کے سارے گناہ لائے جاتے ہیں اور اس کے سر اور کندھوں پر رکھ دیے جاتے کلا سجدہ رکا تو بندہ رکو میں گیا سجدے میں گیا تو گنا جو ہے ہاں وہ گرنا شروع ہو جاتے کتنے لوگ جن پہ لمبے سجدے کی توحفے بے دنیا ٹکرے مار کے چلی جاتی یہ ٹکرے مارنا اس طرح یقین ہمیشہ نماز کو لیٹ کرنا اللہ کا ذکر کم کرنا اور نقر اربان چار ٹھونگے مارنا جیسے مرغا ٹھونگے مارتے یا کوا ٹھونگے مارتے کتنے لوگ جن کو سکون سے نماز پڑھنے کی توفیق ملتی لمبے سجتے لمبے رقو جتنا لمبا ہو کر کوش جو اتنے گنا گرتے جائیں گے یہ موقع دن میں بار بار آیا رات کو بار بار آیا تو پڑھو نوافل پڑھو چجتے رکو کرو گناہ گرتے جائیں گے جھڑتے جائیں گے بات معلوم سب کو ہے املی طور پہ کون اس کو اپناتا ہے جس کو اللہ کی توفیق اللہ نے صحابہ کو توفیق دی وہ جاہلیت جس کا شکار کفار قومیں بنی ان سے بالکل پاکستی نسل نماز قائم کرتے موسا علیہ السلام نے کہا کے میرا سل ربا کا تفریح پانچ نمازیں اور کم کرواؤں اتنی جرب تو بنی اسرائیل اپنی قوم کا میں نے تجربہ کر رکھا ہے صرف دو نمازیں فرض تھیں صرف دو وہ میں تم سے زیادہ وسائل میں تم سے زیادہ طاقت میں تم سے زیادہ لیکن دو نمادہ نہیں پڑھ سکیں تمہاری قوم کمزور آخری حکومت پانچ کیسے پڑے گی تھوڑا مجھے شرم آتی بار بار گیا ہوں بار بار گیا ہوں پچاس سے پانچ رہ گئے اب مجھے شرم آتی اور اللہ کی طرف سے نظام بھی آ گئی لاج بدل خود گیا اب یہ پانچ کا فیصلہ حتمی یہ تبدیل نہیں ہوگی ہاں ایک سعادت لیتے جو ہننا خمسنا خمس تعداد میں نے کم کر دی سواب کم نہیں کیا سواب پچاس کا برقرار ہے رحمت باری تارہ کم نہیں ہوتی اس میں تنگی نہیں آتی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم توفیق کا سوال ہے اللہ تعالیٰ کی خصوصی تائید کی بات ہے حکم میں تبدیلی آ گئی پچاس سے پانچ ہو گئے سواب میں اللہ کی رضا اللہ کی رحمت اللہ کسی کو عطا کر دے وہ چھینی نہیں جاتی وہ برقرار رہتی ہے اللہ رحمت کو تنگ نہیں کرتا رحمت کو سپیڑتا نہیں رحمت کو بڑھاتا ہے پھیلاتا ہے تو تعداد تو پانچ کر دے سوال پچاس والا برقرار جن کو اللہ اقامت نماز کی توفیق دے صحاب کران یقین نمازوں کو قائم کرنے والے مثال کا بند لوگوں نے تراش رکھے تھے نمازیں نہیں پڑھتے دو نمازیں وہ بھی نہیں پڑھ سکمار تک نام فکول اللہ تعالیٰ بیمار خرچ کرتے یہ اس کی توفیق کا سوال صدقہ برہان ایک حدیث برہان اس کو کہا برہان کہ وہاں دلیل صحت ایمانی کی دلیل مضبوط ایمان کی دلیل یہ توفیق بہت کم لوگوں کو ملتی ورنہ بخل اور کنجوسی اور بہت کم لوگوں یہ توفیق میسر ہے کہ اللہ اللہ کے راہ نے کھلے دل سے مال خرچ کرتے صدقات کے ڈھیر لگا دیتے کھڑے کھڑے پورا سرمایہ خرچ کر دیتے ابو دہدا پچیس صاحب کا سابقہ قوموں کی جہالت کیا تھی صدقہ جو مانا اند اللہ فقیر گئے نہم اگنیا مانا اللہ فقیر ہم سے مانگ رہے. ہم مالدار اللہ فقیر ہم سے مال جاہریت کفار کی مانا اللہ فقیر ہم مالدار جب نبی رسم جیش و گسرا کے لیے تعاون کا کہا ہر صاحب بھی کھڑا ہو تعاون کی جہاں کو سمانے کرنے کو چھوڑ سو ہزار سونے کے سکے نبیر اسلام کی جھوڑی میں ڈالے تجارتی قافلہ سے بھرا ہوا ہے سارا دے دی اللہ کے نبی خوش ماں امیلا یوں عثمان آج کے بعد جو مرضی کرو تمہیں نقصان نہیں ہوگا کہ اللہ کی ذرا تجکی ہے گناہوں ہوں بھی چھوٹ نہیں کہ گناہ کرو نقصان نہیں ہوگا گناہ کا نقصان ہے مگر تم گناہ نہیں کرو کرو گے تو اس کو رہنے نہیں دو گے فوراً توبہ کر لگے اللہ کی طرف سے یہ تعریف اور توسیف ہے ایک انصاری صاحب اس کا بھی باپ تیار نہیں تھا رات بھر کھجوریں جو کھانے کے سابن چن چن کے وہ صبح کلو ڈیڑھ کلو تیار کر سکے کر پیش کی اور یہ لوگ مذاق اڑانے والے کچھ زیادہ دیر ہے تو کہتے رہا کر جا رہا ہے سر پہ سامان لادا ہوا پورے گھر کا سامان کہتے ریا کار جا رہے کلو ڈیڑھ کلو کھجوروں لے کر جا رہا ہے کہتے اللہ کو تمہاری کھجوروں کیا حاجت ہے ایک کلو کھجوروں سے تمو فتح کرو گے مطلب توفیق نہیں تم اس کو صاحب کے قما پر قائم تھی چوٹی اللہ کے دین کا کام کرنے کی لیے ان جہالتوں کو توڑا جن کا وہ شکار تھے ایمان اللہ کی توفیق سے بے نہیں وہ ملوں نا ایمان ان جو آپ کو اتارا کہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے قبل اتارا اس پر بھی ایمان لاتے آپ کی وہی کوئی اور آپ سے خبر ہم ریاض صاحب ہیں موس علیہ السلام عیسایہ اسلام کی بہت صابقہ قوم جہالت کا شکار تھے یہودی طورات کو مانتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے انجیل کو نہیں مانتے علیہ السلام کو نہیں مانتے بلکہ نوزبل عیسوع علیہ السلام کو ولد الجنا کہتے تھے نوز بلد. عیسائی انجیل کو مانتے عیسا علیہ السلام کو مانتے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تورات کو نہیں مانتے ان کا ایمان صدقے ایمان میں ناکام ہے یہ جو ہے صحابہ کے نام جو آپ کی رہی اس کو بھی مانتے علیہ السلام کو بھی علیہ السلام کو بھی توراد کو بھی انجیل کو بھی قرآن کو بھی ماننے کا فرق یہ ہے کہ قرآن پر ایمان بھی لانا عمل بھی کر دیں تو رات جین پر ایماندانہ کی حق کا صد اللہ کی وہی عمل نہیں سب کتابیں منسوخ ہو چکی عمل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اللہ نے فہم دیا صحابہ نے قبول کیا اس کی توفیع وہ بھی آخر تم جو کہ آخرت پر یقین رکھنے والے یقین کس چیز کا نام آخرت قائم ہوگی قیامت قائم ہوگی جو خبر آخرت کے تعلق سے قرآن حدیث نے دی ان کو پوری یقین سے مانتے پورے عزم و جزم کے ساتھ علامات قیامت ہے موت ہے قبر کا معاملہ ہے میدان حشر کے معاملات ہیں جنت ہے جنت کی نعمتیں حورے قصور محلات نہریں اور پھل ہر چیز تیار ہو چکی مانتے جو عقل پرسل ہوگا وہ نہیں مانتے کبھی وقت آیا نہیں اور یہ چیزیں تیار بے فائدہ اللہ کی حکمت ہے ہر چیز تیار بندہ مرے گا دنیا سے جائے گا اللہ کی سیاست اس کے منتظر ہو ہمارا ایشور ایمان کسی قسم کے شک و سنا اور کسی قسم کے کیڑے نکالنا اس کے بغیر جہنم جل رہی کیوں جل رہی وقت آیا نہیں کیوں جل رہی بے مقصد بے فائدہ نہیں اللہ نے خبر دی حق ہے ہمارا ایمان حکمت ہے وہ جانتی ہمارا کام ایمان ڈال ہے یہ توفیق بہت تھوڑے لوگوں کو حاصل یقین اور یقین ایسا اس کی تیاری بھی تو کرو خالی یقین پال کے بیٹھ جاؤ اور تیاری نہ کرو یہ یقین کے منافی یقین کے منافی ہیں کہ آپ قیامت کو مانتے ہیں قیامت کی تیاری نہیں کرتے اللہ کا احسان اس نے ہر مرحلے کی تیاری کے قواعد آپ کو دے دی, دی قبر میں کیسے بچو گے قبر منور کیسے کرواؤ گے قبر کشادہ کیسے ہوگی قواعد موجود ہیں قیامت کی کامیابی عہدے کو سر کا پانی کیسے نصیب ہوگی جب اعمال تھوڑے جائیں کہ نیکیاں بھاری کیسے کروا سکو گے پورے اس رات سے کیسے آفیہ سے گزر جاؤ گے ہر مقام پر کامیابی کے قواعد موجود ہیں اگر یقین ہے تو ان قواعد کو اپناؤ سب سے بڑا سہارا قیامت نبی علیہ السلام کی شفا تھی ہر ایک کو تو نہیں ملے گی آپ لاکھ اپنی باتیں بنائے کیے ان کو ملے گی جو محافر میرا دن خود کرتے نبی کی شان بھی قصیدے کہتے نہیں سب لفاظی اور غلط باتیں شفاعت شفات اللہ کے نبوی نے کر اور اللہ کے نلو کا فرمان ہے وہی اللہ تو میرے عمر تھی ملائی شب صرف میری امت کے اس انسان کو ملے گی جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا حق الناس میں اللہ سے شفا دیا عمر کے عام من خود خالص من قلبی وہ بندے میری شفات سے فید یا ہوگی جنہوں نے لا الحد اللہ کہا پورے فہم کے ساتھ خالص ہو گئے خالص کب ہو گئے جب گل میں کفہم ہو سور شفات کے طوائف موجود ہو توفیق اللہ قواعد موجود ہے دنیا عمل نہیں کرتی اپناتی نہیں عمل کس چیز پر اپنے ٹکسلوں پر خود ساختہ باتیں جو موریوں نے چپنی چپڑی باتیں کر دی وہ کتاب وسلمت کی باتیں عدل اعلان موجود ہے بول اللہ کی توفیق یہ ہر کو میسر نہیں جو قیامت کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کے چہرے کے دیدار کی سب سے بڑی لا لاسون عیمر جنت چہرے کا دیدار شروع ہوگا جنتی جنت کو بھول جائیں گے اپنی حور و خصور کو بھول جائیں گے نہروں کو نیووں کو اور جو جنت کے سب بھول جائیں گے یہ اور خالیجے سب بھول جائیں گے جب تک دیدار تھا دیدار حاصل کرنے کے قواعد ہیں کتنے لوگ اس ان قواعد کو سمجھتے ان کو پہچانتے اور عمل کرتے کتنے لوگ اس کی توفیق کی بات ہے دیدار کے تعلق سے پیڑے نکالتے بعد اسلامی مذاہب ایسے جو دیدار کے منکر ہمارے ملک میں جو اکثریت لوگوں کی دیدار کو مانتی تو ہے لیکن جہد کی منکر دیدار کوئی بھی چیز آپ دیکھیں کسی جہت میں ہو ایک چیز آپ کو نظر آ رہی وہ آگے پیچھے دائیں یا بائیں اوپر یا نیچے اس سے وار تو نہیں ہوتی دیدار حق ہے جہد حق نہیں اس کی توفیق کی بات ہے بہت تھوڑے لوگ عقل میں آئے یا نہ آئے آمنا میں تو ہر نعمت کے قواعد موجود ہیں اگر آثرت کی فکر واقعی یقین ہے ان قواعد کو اپناؤ آخرت کی تیاری کرو اب صحابہ کے لیے تمغہ امتیاز کیا ہے الاک اعلیٰ ہدم میں ربے بلاک یہ ہدایت پر یہ لوگ ہدایت پر یہ لوگ فلاح پانے والے مطلق فلاح دنیا کی فلاح قبر کی فلاح آخرت کی فلاح اور ایسا ہوا تو صحابہ دنیا پر چھا گئے کسرا اور قیسر کی دولتیں میں ڈھیر ہو گئی علاقوں کے علاقے فتح کر دیے اور پیدا ہو جاتا پوری دنیا پر اسلام کا ڈرنا لہرا تھا اسلام کو کیا. مجھے کی مکانہ کیا کہا ان تا سب مسلم آج مسلمانوں نے ہماری آدھی طاقت چھین عمر کے جانے سے آدھی طاقت ہماری ختم ان کے ایمان کی بھی اصل بات اللہ کی توفیق کی؟ اس کی توفیق کی سزا توفیق کا سوال فکرمہ لا ولا اللہ بلّہ پورے فام کے ساتھ سچے عقیدے کے ساتھ اور اس معرفت کے ساتھ پہ توفیق اللہ کی شر چھوٹا ہو یا بڑا ہو بچاؤ اللہ کی توفیق سے خیر چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس کا حصود اللہ کی توفیق سے اس توفیق کا سوال ہو اس کی صدا ہو اس کی طلب ہو اس کے لیے محنت ہو یقیناً توفیق میسر ہوگی اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدے میں عمل میں معاملات میں ہر چیز میں اپنی توفیق کی دولت عطافرمائی آفیت دے دے افور مواقع دے دے اور یہ جو ایک سلسلہ ہے انسان کی زندگی کا جب منتج ہو اللہ <سؤال> کے لذا کر اس کی رحمت کے اصول <سؤال> کر اقول خوری حاضر الحمد للہ رب العالمين